بسم اللہ على من لا اب ادہ شروع اللہ کے نام سے اور تمام سچی تعریف صرف اللہ کے لیے ہی ہے اور اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو اس پر جس کے بعد کوئی نبی نہیں اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ ولا وسلم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے سبھی مر جائیں گے لیکن میں نہیں مروں گا سامعین کرام اس عنوان کو سن کر حیران یا پریشان مت ہوں یہ عنوان میری اور آپ کی زبان حال سے ادا ہوتا ہے جی ہاں یہ بات ہمارے عمل سے ظاہر ہوتی ہے سوائے اس شخص کے جسے اللہ محفوظ رکھے دنیا میں صرف ایک حقیقت ہی ایسی ہے جس پر کسی بھی اختلاف کے بغیر ہر ایک انسان یقین رکھتا ہے اور اس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں پاتا اور وہ اکیلی متفق علی ہی حقیقت ہے موت موت ایسی حقیقت جس کا سامنا ہر کسی کو کرنا ہی کرنا ہے اور جس سے کوئی بھی جان خود کو بچا نہیں سکتی اور نہ ہی کسی اور کو اس سے بچا سکتی ہے موت جو اپنی راہ چلتی ہی جاتی ہے جسے اس کے رب کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا جس پر کسی چیخ پکار کا اثر نہیں ہوتا جس پر کسی آہوں فغا کا اثر نہیں ہوتا جسے کسی کے حزن و ملال کی پرواہ نہیں ہوتی جسے کسی چھوڑ کر جانے والے کا درد محسوس نہیں ہوتا جسے کسی پیچھے رہ جانے والے کا دکھ محسوس نہیں ہوتا موت ایسی طاقتور چیز جو عظیم سے عظیم جان والی طاقتور مخلوق کو بھی اسی آسانی سے قابو کر لیتی ہے جس آسانی سے کسی ننی سی جان والی انتہائی کمزور مخلوق کو قابو کر لیتی ہے موت جسے کوئی طاقت روک نہیں سکتی سوائے اسے چلانے والے اللہ القوی العظیم کے پھر بھی کوئی اس کے بارے میں اس کی قوت و قدرت کے بارے میں سوچتا نہیں جس کے حکم سے موت چلتی ہے عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہم لوگ موت کو یاد کرتے ہیں یا موت کی سوچ آتی ہے تو کسی اور کی موت کے سبب سے آتی ہے کہ ہائے ہاں فلاں مر گیا فلاں بھی مر گیا فلاں بھی مر جائے گا کسی نے یہاں نہیں رہنا سب ہی کو موت آئے گی وغیرہ وغیرہ لیکن یہ سب کچھ سوچتے ہوئے اور بڑے دکھی مدبرانہ اور مومنانہ انداز میں یہ سب باتیں کہتے ہوئے کہیں شاید ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے دلوں یا ازہان میں ذہنوں میں خود ہماری اپنی موت کا کوئی تصور نہیں اُبھرتا اور اگر کبھی آ بھی جائے تو اس کے ساتھ ہی ہم ماں باپ بھائیوں بہنوں بیوی بچوں دوستوں رشتہ داروں اور دنیا کے آراموں آسائش اور رنگینیوں کے فراق کے خوف میں گم ہو جاتے ہیں شاید ہی کوئی ایسا ہوتا ہے جو اس کے بعد والے وقت کے بارے میں سوچے اس وقت کے بارے میں جس کی کوئی انتہا نہیں جس کے بعد کوئی موت نہیں شاید ہی کوئی ایسا ہوتا ہے جو یہ سوچے کہ مرنے کے بعد کے لیے میں نے کیا کر رکھا ہے میں نے کون سے اعمال بھیجے ہیں جن کی موجودگی میں مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے آخر ہم کس تھوکے میں ہیں کس انتظار میں ہیں کیا ہمیں اس وقت تک رکا رہنا چاہیے جب تک موت ہمیں آن نہ دبوچے اور ہماری روح اپنے مالک کے حکم سے قبض نہ کر لی جائے ہم دوسروں کی موت کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں یہ سب کچھ اپنے لیے کیوں یاد نہیں آتا ہم ان سب معاملات کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہم اپنی ہی موت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہم کس انتظار میں ہیں کیا ہم اس انتظار میں ہیں کہ ہم اپنی خواہشات پوری کر لیں دنیا کی تمنائیں مکمل کر لیں تو پھر اپنی موت کے بارے میں سوچیں گے کیا ہم اس انتظار میں ہیں کہ بوڑھے ہو جائیں تو پھر ہم اپنی موت کے بارے میں سوچیں گے کیا ہماری صحت مندی ہمیں ہماری موت کے بارے میں سوچنے سے روکے ہوئے ہے کیا لوگوں کے بارے میں ہماری خام خیالی کہ وہ ہمیں مرنے کے بعد فائدہ دیں گے ہمیں ہماری موت کے بارے میں سوچنے سے روکتی ہے گو کے موت کے بارے میں سوچنے یا نہ سوچنے سے موت پر اس کے آنے کے وقت اور مقام پر کوئی فرق واقعہ نہیں ہوتا وہ اس کے لیے مقرر شدہ وقت پر مقرر شدہ مقام پر آ کر ہی رہے گی اور جسے مرنا ہے اسے مرنا ہی ہے سامع کرام کرا میرے محترم بھائیوں بہنوں اپنے نظر کیجئے اور کچھ نہیں تو اپنے کمپیوٹر یا موبائل فون کی ایڈریس بک یا اپنی فون نمبرز والی ڈائری وغیرہ کو ہی دیکھیے تو آپ کو ایسی کئی شخصیات کا نام نظر آ ہی جائے گا جو موت کا لکما بن چکی ہوں اگر کئی نہیں تو کسی نہ کسی ایسی شخصیت کا نام نظر آ ہی جائے گا جسے موت لے جا چکی ہے جی ہاں کہ موت کے بارے میں سوچنے سے سوچنے والے پر فرق ضرور واقع ہوتا ہے خاص طور پر جب وہ سوچنے والا موت کے کے بارے میں اس کے اور اپنے خالق اور مالک اللہ سبحانہ کے فرامین اور اس خالق اور مالک کے آخری رسول اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ, علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں سوچے گا تو یہ سوچ یقیناً اس پر بہت بڑا اور مثبت فرق ڈالے گی سوچئے کہ موت ہمیں کسی بھی وقت آن دبوچے گی اسے نہ تو ہماری خواہشات کے پورے ہونے کی فکر ہے اور نہ ہی ہماری تمناؤں کی تکمیل کا انتظار ہے اسے نہ تو ہمارے بڑھاپے کے آنے کا انتظار ہے اور نہ ہی ہماری صحت مندی اسے روک سکتی ہے اللہ جلّا جلالہو نے فرمایا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاءَتًا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اور ہر ایک گروہ کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے پس جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس میں ایک لمحہ بھی نہ تو دیر کر سکتے ہیں اور نہ ہی جلدی وہ لوگ جن کا وقت آ جائے اس وقت میں ایک لمحہ بھی نہ تو دیر کر سکتے ہیں نہ ہی کوئی جلدی کر سکتے ہیں سورة العراف کی آیت نمبر چونتیسہ اور انشاءت فرمایا ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعت وینزل الغیث ویعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان الله علیم خبیر بے شک اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے یعنی قیامت کے آنے کے وقت کا علم ہے اور وہی بارش نازل کرتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ بچہ دانیوں میں کیا ہے اور کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کون سی جگہ مرے گی بے شک اللہ ہی بہت زیادہ اور مکمل علم اور خبر رکھنے والا ہے سورت لقمان کی آیت نمبر چونتیس ہے یہاں صرف چلتے چلتے میں مختصر سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان اور اسی فرمان کے مطابق احادیث میں بھی یہ خبر دی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کسی عورت کی بچہ دانی میں کیا ہے تو اس سے کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ آج میڈیکل سائنس کی وجہ سے الٹرا ساؤنڈز وغیرہ اور دیگر طریقوں سے یہ جان لیا جاتا ہے کہ کسی ماں کی بچہ دانی میں جو بچہ ہے وہ کیا ہے مذکر ہے یا مانوس ہے لڑکی ہے یا لڑکا ہے تو یہ آیت شریفہ اور وہ احادیث شریفہ جن میں اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے یہ خبر دی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کسی عورت کی بچہ جانی میں کیا ہے تو وہ خبر اس بچے کے جینڈر اس کے جنس کے بارے میں نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ وہ بچہ ہے یا بچی ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے یہ خبر اس کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ خبر اس کے خوش نصیب یا بد قسمت ہونے کی بارے میں ہے یعنی اس کے کافر یا مسلم ہونے کے بارے میں ہے اس کے بارے میں بھی نبی علیہ السلاۃ والسلام نے ایک اور حدیث شریف میں ہمیں یہ خبر دے دی ہے کہ کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے شقیون ام سعید خوش یا بد بخت اس موضوع پر عقیدے کے دروس میں بات چیت ہو چکی ہے تو آپ نے رواں موضوع کی طرف واپس آتا ہوں بات یہ ہو رہی تھی کہ موت کے بارے میں کوئی بھی ہماری موت کے بعد ہمیں پیش آنے والے حالات میں مدد نہیں دے سکتا سوائے اس کے جسے اللہ تبارک و تعالی کسی سفارش کی اجازت دے دے اور کوئی وعدہ ہو کوئی حسب نصب کسی سے کوئی نسبت کسی کی درگاہی کسی کی خان کا ہی, کسی کے نام کا توق کسی کا جانور ہونے کا پٹا کچھ کام نہ آئے گا نہ ہی یہ سب کچھ اور نہ ہی وہ لوگ جن سے عقیدت میں سب کچھ اختیار کیا جاتا ہے کچھ کام نہیں آئے گا اللہ ہی نے یہ ہمیں بتا رکھا ہے من یشف اللہ بھی اتنی ہی کون ہے جو اللہ کے ہاں اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے آیت الکرسی کا ایک حصہ ہے یہ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا یم الا من اللہ عند تخیدہ رحمان لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے سوائے اس کے جس نے رحمان سے اقرار لیا ہو عہد لیا ہو اللہ سے سورت مریم کی آیت نمبر ستاسی اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہی ہمیں بتا رکھا ہے کہ و تقو یومن لفسن شعی الاقبل عدل تنفا احا شم سرون اور بچو اس دن سے نہ ہی کسی جان کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ ہی ان کو مدد مل سکے گی سورت البقرہ کی آیت نمبر 123 سو تیس ہے جب ہم اس موت کی آمد کا اور اس کی آمد پر اپنے ممکنہ حال کے بارے میں سوچیں کہ ہمیں اس اٹل حقیقت کا سامنا کس حال میں کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ سوچ ہم پر بہت بڑا اور مثبت فرق ڈالنے والی سوچ ہوگی اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اکترو ذکر حادم اللذات لذتوں کو کاٹنے والی یعنی موت کا ذکر زیادہ کیا کرو سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ کتاب الزہد باب 31 اور سنن نسائی سنن ترمیزی وغیرہ میں بھی ہے اور اس کا درجہ صحت معددسین نے حسن صحیح قرار دیا ہے جی ہاں میرے سامین اکرام ان جیسی معلومات کی روشنی میں جب ہم اپنی موت کے بارے میں غور کریں گے تو ہماری شخصیات اور ہمارے عامال پر یہ فرق پڑے گا کہ ہم اپنے پاس دنیاوی چیزوں کی کمی کا احساس نہیں کریں گے موت کی سوچ ہمیں یہ یاد کرواتی رہے گی کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے بہت زیادہ ہے اور کچھ پتہ نہیں کہ کب تمہیں یہ سب کچھ چھوڑنا ہے یعنی مجھے اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ میں جو کچھ میرے پاس ہے اسے استعمال کر سکوں گا یا نہیں لہذا یہ میرے لیے بہت زیادہ ہے جو کچھ میرے پاس ہے اگر ہمیں اس قسم کی سوچ آنے لگے تو ہماری زندگیوں میں بہت سکون شامل ہو جائے گا اب اگر دوسرے پہلو سے دیکھیے تو بھی اگر ہم دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ہوں تو موت کی سوچ ہمیں یہ یاد کرواتی رہے گی کہ اگر میں نے اس مالو متا سے اپنی آخرت نہ کمائی تو یہ سب مال و متا مجھے کچھ فائدہ دینے والا نہیں میرے لیے بیکار ہے لہذا سامعین کرام اگر ہم ایمان کی صحیح کیفیت کے ساتھ اپنی موت کی سوچ قائم رکھیں گے تو ہمیں اپنی موت اور وقت اور موت کے بعد کے وقت کے بعد کبھی ختم نہ ہونے والے وقت کی خبر حاصل کرنے کی فکر ہوگی وہاں اپنی ابدی زندگی گزارنے کے لیے سامان کی تیاری کی فکر ہوگی ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہمیں موت کے بعد صرف نیک اعمال ہی فائدہ دیں گے لہٰذا ہمیں ان کی طرف جلدی کرنا چاہیے پھر ہمیں دنیا کی لذتوں اور خواہشات میں وقت ضائع کرنے کی بجائے موت کی تیاری میں وقت لگانے اور موت کے بعد کی دائمی زندگی کے لیے وقت صرف کرنے کی ہمت ہونے لگے گی ہمیں چاہیے اور یقیناً چاہیے کہ ہم اپنی ذات کے ساتھ کچھ تنہائی اختیار کریں اور اپنے اندر جھانکیں اور اپنی اندر والی جان سے پوچھیں کہ ہمارے پاس اپنی موت کا سامنا کرنے کے لیے کیا ہے ہمارے پاس اپنی موت کے بعد کے لیے کیا ہے انشاءاللہ اللہ ہمیں جواب میں بہت سے ایسے حقائق ملیں گے جن سے ہم غافل ہیں بھل انسان و نفسی ہی بلکہ انسان خود اس کی ذات پر گواہ ہے اگر ہم اپنے اندر جھانکیں گے تو ہمیں یہ گواہیاں ملیں گی ان گواہیوں کو جاننا ہماری دنیاوی اور اخروی دونوں ہی زندگیوں کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس طرح ہم اپنی موت کے استقبال اور دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو کر اپنے رب کے سامنے خوشی سے حاضر ہونے کی ہمت اور سامان حاصل کرتے ہیں کچھ ایسا معاملہ بن سکتا ہے کہ گویا ایک محبوب دوسرے محبوب کے پاس جا رہا ہے کچھ ایسا معاملہ بن سکتا ہے جیسا کہ شاعر نے کہا ہے ولدتک لدتک امک یا ابن آدم والناس کا سرورا فج ہدلی نفسی کا, کا یعنی آدم کے بیٹے تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا تو تم رو رہے تھے اور تمہارے ارد گرد والے لوگ خوش اور مسکرا رہے تھے اب تم اپنے لیے کوشش کرو کہ جب یہ لوگ رو رہے ہوں تمہارے مرنے پر تو تم خوش اور مسکرا رہے ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ موت کی سختیاں ہم پر آسان فرمائے ان میں سے بنائے جن کو نفس کہ کر اللہ کی جنت میں داخلے کی دعوت دی جائے گی اور ان میں سے نہ بنائے جن کے چہروں اور کمروں پر مار مار کر ان کی روحیں قبض کی جاتی ہیں اللہ پاک ہمارے خاتمے ایمان پر فرمائے برے خاتمے اور برائی پر خاتمے سے ہمیں بچائے اور ہماری قبروں کو ہمارے لیے جنت کے باغات میں سے باغ بنائے جہنم کے گڑھوں میں سے نہ بننے پا دے اور جب ہم اس کے سامنے حاضر ہوں تو وہ ہم پر راضی ہو میرے اس پیغام پر پھر سے توجہ فرمائیے گا محترم سامعین بھائیوں اور بہنوں اور زیادہ سے زیادہ اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک پہنچائیے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری اپنی اصلاح اور ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں کی اصلاح کے سبب کے طور پر قبول فرما لے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ